بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا وسلام علی سید الرسول وخاتم اللنبیاء وعلیٰ آلہ وصحابہ اللذینہم خلاصت اللہ رب اللہ رباء اللہدین خلاصۃ اللّہ رب الله ربا و خیر الخلۂ اقباد اما بعد ہم آباد على صلی سیدنا محمد عبدك ورسولك وسلِ قذال قلعہ جمیع اللہ بیا اب المرسرین ول ملائق قطل الله ولا اجمعين اللہ صلیحین اجمین گرامی قدر برادران اسلام صبح ہم یہاں پر پہنچے تھے کہ مرزا قادیانی نے ایک پیشین گوئی کی اور وہ پوری نہیں ہوئی مرز قادیانی کی تاریخ پیدائش جو اس کی اپنی لکھی ہے اس کو دیکھیں اور اس کی موت کو تو اس کی عمر بڑھتی ہے 68-69 سال جبکہ پیشین گوئی کا تقاضا تھا کہ چوہتر سے چھیاسی سال کے درمیان بننی چاہیے تھی قادیانیوں کے لیے مرزا قادیانی کی تاریخ وفات کو تو آگے کرنا ممکن نہ تھا چنانچہ انہوں نے اس کی تاریخ پیدائش کو بدل کر بجائے انتالیس اٹھ انتالیس چالیس کے وہ اسے پینتیس پر لے کر آئے اس کی دلیل یہ آج تک قادیانیوں کو ہم نے بارہا مناظرے میں کہا آپ دوستوں کے سامنے بھی اس کا تذکرہ کر دیتا ہوں کہ پوری قادیانیت مل کر مرز قادیانی کی زندگی کی کسی ایک قادیانی کی تحریر دکھا دیں مرز قادیانی کی زندگی میں کسی ایک قادیانی کی تحریر دکھا دیں جس میں اس نے لکھا ہو کہ مرزا قادیانی پینتیس میں پیدا ہوا اٹھارہ سو میں پیدا ہوا مرزا قادیانی خود اور اس کی ساری جماعت مرزے کی زندگی میں جب بھی مرزے قادینی کی تاریخ پیدائش کا کسی حوالے سے ذکر کرنا ہوا سبھی یہی کہتے تھے کہ وہ انتالیس چالیس میں پیدا ہوا مرنے کے بعد پوری قادیت نے سوچی سمجھی میٹنگ کرنے کے بعد ایک جھوٹ وضع کیا اور اس کے اوپر پوری قادی نے اس جوٹ کے اوپر اجماع کر لیا کہ مرزا قادی سن پینتیس میں پیدا ہوا تھا تاکہ کسی طرح مرزا قادی کی پیشین گوئی پوری ہو جائے اب میں درخواست کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے انتالیس اٹھارہ سو یا چالیس میں پیدا ہوا اس کے بعد مرزا قادیانی گھر میں پڑھتا رہا پھر خود مرزا قادیانی کہتا ہے کہ گھر میں اس کے لیے ٹیوٹر وغیرہ رکھے گئے جو آ کر گھر اس کو پڑھاتے تھے اس ان میں مرزا قادیانی کے پڑھانے والوں میں جو اس کو آ کر پڑھاتے تھے اس کے اندر غیر مقلدین دین اساتذہ بھی تھے اور شیعہ بھی اور دوسرے حضرات بھی ہوں گے ایک نہیں تین چار آدمیوں کے پاس یہ پڑھتا رہا اب میں درخواست کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے معمولی شد بدھ تعلیم میں معمولی شد بدھ حاصل کرنے کے بعد کہ نہ پوری اسے انگریزی کی تعلیم تھی اور نہ پوری عربی کی تعلیم صحیح معنوں میں نیم ملا خطرہ جان نیم حکیم خطرہ جان نیم ملا خطرۂ ایمان کا وہ مذداق تھا برادران گرامی زی وقار اس کے بعد مرزا غلام قادیانی پھر مختلف مذاہب کے کتابوں کی کے مطالعے کی طرف متوجہ ہوا عرصہ تک مرزا قادیانی اپنے باپ کی زمینوں کی بحالی کے لیے اور جو شرکاء تھے ان سے اپنے زمینوں کے کی کیس ویس لڑتا رہا اور پھر اس دوران میں دادا کی پنشن لینے کے لیے وہ گیا اس زمانے میں سستا زمانہ تھا پیسے کی بڑی قدر و قیمت تھی ایک آنا کا ایک کلو بکری کا گوشت ملتا تھا جو اس وقت چار سو روپئے سے بھی مہنگا ہے آج کا ایک آنا اس زمانے کا چار سو روپیہ تو مرزا قادیانی نے نو سو روپیہ اس زمانے میں اپنے دادا کی پنشن کا جو انگریز سے اس کو ملتی تھی کہ وہ انگریز کی فوج کے اندر ملازم تھا اور یہ کہ انگریز ان کو وہ سالانہ پنشن جس طرح اپنے مراد یافتہ طبقے کو وہ پنشنے ونشنیں دیتا تھا مرزا قادینی کا خاندان بھی جدی پشتی طور پر انگریز کا ٹاؤٹ خاندان تھا یہ وہ پیسے لینے کے لیے گیا تو مرزے قادیانی کا ایک چچا زاد بھائی تھا مرزا امام دین اس کے ساتھ اس کا نام تھا وہ بھی گیا پنشن کی رقم لی اور پھر خود مرزے قادیانی کے بیٹے نے مرزے قادیانی کی سیرت پر کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے سیرت المہدی اس کے اندر وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ پنشن کی رقم لے کر امام الدین مرزا قادیانی کو ساتھ لے کر ادھر ادھر پھراتا رہا اور وہ پنشن کی رقم ختم ہو گئی ادھر ادھر پھر وہ بڑا تھا مرزا قادیانی چھوٹا تھا بڑی مشکل کے ساتھ اس زمانے میں مرزا قادیانی کی عمر بھی اٹھارہ سال تھی لکھا ہے کہ ادھر ادھر پھراتا رہا اور مارے شرم کے مرزا قادیانی پیسے ختم ہو گئے تو مارے شرم کے گھر آنے کی بجائے وہ سیالکوٹ چلا گیا ادھر ادھر کا اب آپ حضرات خود اس کی شرح کر لیں ادھر ادھر یعنی کبھی زیر کبھی زبر جی ادھر ادھر اور پھر مارے شرم کے میری بات سمجھے ہو میاں بس ٹھیک ہے آگے رکتے ڈال لیں خالی جگہ خود پر کر مرزا قادیانی کو وہ ادھر ادھر لے کر پھرتا رہا پھر مرزا قادیانی نے آ کر سیال کوٹ میں ملازمت کر لی زود نویسی کے شعبے میں ڈپٹی کمشنر کے ہاں ملازم ہوا انگریز کی اس نے ملازمت کی ملازم ہوا اس زمانے میں باقاعدہ مرزا قادیانی انگریزی کی تعلیم بھی حاصل کرنے کے لیے سکول میں جاتا رہا جو ان ملازمین کو انگریزی پڑھانے کے لیے ایک صاحب نے سکول قائم کیا تھا شام کے وقت کا مرزا قادیانی اس کے اندر بھی پڑھتا رہا صرف پڑھتا نہیں رہا امتحان بھی دیا اور اس امتحان میں مرزا قادیانی کا ایک اور ساتھی تھا وہ بھی گورنمنٹ کا ملازم تھا اس نے بھی انگریزی کا امتحان دیا لالا بھیم سن وہ کامیاب ہو گیا اور مرزا قادیانی ناکام ہو گیا برادران عزیز مولوی مسئلہ بنا بتا سکتا ہے بنا نہیں سکتا مسئلہ بنانا نبوت کا اختیار ہے مولوی کا اختیار نہیں اگر مولوی ایک مسئلہ بتائے گا غلط تو دس علماء کرام اس کی اس غلطی کو نکالنے کے لیے میدان میں آ جائیں گے نمازیں جب تین تھیں ان کو کوئی پانچ پڑھتا تو کافر ہو جاتا جب پانچ ہوئیں اب اگر کوئی تین پڑھے گا تو مسلمان نہیں جس وقت قبلہ بیت المقدس تھا اگر اس وقت کوئی بیت اللہ کی طرف رخ کرتا تو نماز نہ ہوتی اب جب قبلہ بیت اللہ ہے کوئی بیت المقدس کی طرف رخ کرے گا تو نماز بھی جاتی رہے گی ایمان بھی جاتا رہے گا نکاح بھی جاتا رہے گا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا کام ہے کہ نماز تین کو پانچ کر دے بیت المقدس کی بجائے قبلہ بیت اللہ شریف مقرر کر دے مولوی مسئلہ بتا سکتا ہے مسئلہ بنا نہیں سکتا انگریز کو ایک انگریز نے یہاں برے صغیر میں اقتدار لیا تھا مسلمانوں سے اسے سب سے زیادہ خطرہ بھی مسلمانوں سے تھا انگریز اس خطرے کے پیش نظر ہر وقت یہ محسوس کرتا تھا کہ کسی وقت بھی مسلمان اگر میرے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تو مجھے لینے کے دینے پڑ جائیں گی چنانچہ اسے ضرورت تھی ایک عدد ایسے ہواری نبی کی جو وہی کی سند کے ساتھ مرز انگریز کی اطاعت پر انگریز کی غلامی پر نبوت کا ٹھپا لگا دے کہ انگریز کی اطاعت کرنا فرض ہے یہ کام اب نبی کر سکتا تھا کسی مولوی کے بس کی بات نہیں چنانچہ انگریز کی نظر پڑی اس زمانے میں کہ جس وقت مرزا کا انگریز کے ڈپٹی کمشنر سیال کوٹ کے ہاں ملازم تھا ایک نامی گرامی پادری, ایک نامی گرامی پادری جو سیال کوٹ کو چھوڑ کر ولایت واپس جا رہا تھا وہ ڈپٹی کمشنر کے پاس آیا اور اس نے آ کر مرزے ڈپٹی کمشنر کو کہا کہ میں مرزا قادیانی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں انہوں نے ملاقات کرائی وہ مرز قادیانی کو ملا ادھر یہ پادری برطانیہ کو روانہ ہوا مرزا قادیانی ملازمت سے استیفاہ دے کر گھر آ گیا خود مرزا قادیانی کا بیٹا کہتا ہے کے گھر بیٹھے مرزا غلام قادیانی کو منی آرڈر ملنے شروع ہو گئے جس میں مرسل علئے کا پتہ تو ہوتا تھا ارسال کنندہ کا نام پتہ نہیں ہوتا تھا بغیر اس کے کہ کس نے رقم بھیجی منی آرڈر ملنے شروع ہو گئے اب آپ حضرات ان ساری حضر کڑیوں کو آپس کے اندر ملائیں تو بات بالکل واضح ہوتی چلی جا رہی ہے میرے بھائیوں ہوا یہ کہ ایک دفعہ ڈپٹی کمشنر گرداسپور کا کسی سرکاری معاملے کے ضمن میں بٹالہ وغیرہ کے دورے کے دوران پھرتا پھراتا مرزے قادیانی کے والد سے اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا کہ آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے اس نے کہا کچھ اسے لکھنے پڑھنے کی شدھ تو ہے لیکن ہے بیکار اس نے کہا کہ اچھا آپ کہیں ہم اسے کسی کوئی ملازمت دے دیں گے مرزے قادیانی کے والد نے مرزے کا کو بلا کر کہا کہ آپ درخواست لکھے میں آپ کو سرکاری ملازم کی کرائے دیتا ہوں تو مرزے قادیانی نے آگے سے اپنے باپ کو جواب یہ دیا کہ میں ملازم ہو گیا ہوں اب یہ کہنا کہ میں ملازم ہو گیا ہوں اور بغیر بھیجنے والے کے نام اور پتہ کے منیاڈروں کا ملنا یہ ساری تفصیلات مرز قادیانی کی سیرت پر جو ابتدائی حالات پر قادیانیوں نے کتابیں لکھی ہیں مثلاً سیرت مسیح مود جو مرزے قادیانی کے بیٹے مرز محمود نے لکھی اسی نام پر ایک اور کتاب لکھی گئی سیال کوٹ کا مرز قادیانی کا ایک مرید تھا اس کا نام تھا عبد الکریم ٹنڈا ٹنڈا کا مانا یہ ہے کہ اس کا ایک ہاتھ نہیں تھا ایک پاؤں بھی خراب تھا ایک آنکھ بھی خراب تھی چہرے کے اوپر ماتا کے داغ بھی تھے قد بھی چھوٹا تھا پیٹ بھی بڑا تھا اور وہ خیر سے مرزِ قادیانی کا امام و بھی تھا ویسے ایک آدمی قد چھوٹا ہو پیٹ بھوٹا ہو ایک آنکھ بھی نہ ہو ایک ہاتھ بھی نہ ہو ایک بازو بھی نہ ہو وہ مرز قادیانی کو نماز پڑھائے ماشاءاللہ اللہ اس کے اندر خوشوخصو بڑا پیدا ہوتا ہوگا میرے بھائیوں اب توجہ کریں مجھے بتایا گیا کہ یہ میری آواز میری بچیوں بیٹیوں بہنوں تک بھی جا رہی ہے اچھا ہوا بتا دیا گیا اس لیے میں بہت ہی تحفظات کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں لیکن بعض چیزیں ایسی ضروری ہیں کہ آج تک کسی شریف آدمی نے ان کی وہ کیفیت نہیں دیکھی ہوگی جیسا کہ خود مرز کا کا ایک مرید تھا مرزے کا کا ایک مرید تھا مرزے نے کہا میری محمدی بیگم سے شادی ہوگی شادی نہ ہوئی لوگوں نے کہا پیشین گوئی جھوٹھی ہوئی تو وہ آدمی کھڑا ہوا اور اس نے مرزے قادیانی کو کہا کہ پیشین گوئی پوری ہو گئی ہے میں محمدی بیگم ہوں اور تم میرے خواہ ہو صاحب یہاں پر بھی یہاں تک معاملہ ہوتا تو چلو دبے لفظوں قادیانیت شاید ہضم کر لیتی کہتے ہیں رب رسے مت خسے خدا جب ناراض ہوتا ہے عقل چھین لیتا ہے خود مرز قادیانی کے بیٹے نے اپنی کتاب سیرت المہدی میں مرز قادیانی کے جو حالات جمع کرنے چاہے اس کے اندر یہ روایت بھی درج کر دی کہ نماز کے دوران میں وہ آدمی آ کر پیچھے کھڑا ہوتا مرزا کا دینی سجدے میں جاتا تو وہ صفحے پھلانگ کر مرزے کے پاس آتا اور اس کے جسم کے اوپر نامناسب طور پر ہاتھ پھیرتا تھا سجدے کی حالت میں پیچھے سے ہاتھ پھیرا جا رہا ہے آج تک آج تک کسی شریف عام انسان کے ساتھ یہ نہیں ہوا جو مرزا قادی نبوت کا مدعی ہو کر جس کردار کا یہ یہ مظاہرہ کر رہے ہیں عزیز دوستو نہ حیا نہ شرم نہ دین کے نہ دنیا کے نہ عقل نہ شکل نہ صورت نہ سیرت نہ علم نہ عمل نہ حیا نہ شرم اور اس مرزِ قادی کا دعویٰ یہ کہ میں محمد الرسول اللہ سے بھی افضل ہوں معاذ اللہ میرے بھائیوں اب میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اب یہ جو نامناسب طور پر ہاتھ پھیرتا رہا یہ قرض رہا پھر کسی مجلس میں آپ دوست مجھ سے پوچھیں گے میرے بھائیو اب مرزا قادیانی نے ابتدا میں ایک کتاب لکھنے کا اعلان کیا کہ میں یہ بالکل میں اس کے حالات بتا رہا ہوں مسائل پر گفتگو نہیں کر رہا تاکہ قادیانیت کو سمجھنے میں آپ حضرات کا ذوق پیدا ہو جائے مرز قادیانی نے اس مطالعہ کے نتیجہ میں اعلان کیا کہ میں اسلام کے حقانیت اور قرآن کی حقانیت پر ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں اور اس کی پچاس جلدیں ہوں گی میرے بھائیوں آج تک سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک ایک نبی ایسے نہیں گزرا جو مصنف ہو کسی نبی نے کوئی کتاب نہیں لکھی نبی کتاب لکھا نہیں کرتا نبی کو کتاب ملا کرتی ہے میرے بھائیو مرز قادیانی نے کہا کہ میں پچاس جلدے لکھوں گا تین قسم کی اس کی قیمت مقرر کی کہ غریب اتنی دے دیں امیر اتنی دیں اور جو بڑے درجہ کے امیر ہیں وہ اس کے اتنے پیسے دے دیں کتاب لکھی پہلی جلد دوسری تیسری چوتھی وہ کتاب مجھے کہتے ہوئے لحاظ آتا ہے کہ وہ کتاب کیا تھی کہ ایک جملہ ایک جلد میں ہے اسی جملے کا آدھا حصہ دوسری جلد میں ہے بس یہ یوں کر کے درمیان کے اندر ٹائٹر رکھ دیا یہ ایک حصہ بن گیا یہ دوسرا حصہ بن گیا آج تک کسی الو کے پٹھے احمد مسن نے بھی ایسا ڈرامہ نہیں کیا ہوگا جو مرز قادیانی نے کیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہنا چاہتا ہوں دوسری جلد میں ہے میں یہ پہلی جلد میں خیر سے مرز قادیانی کی قابلیت کا یہ عالم تھا آپ دوست سوچیں کہ مرز قادیانی نے اپنی ایک کتاب میں لکھنا چاہا کہ فلاں آدمی پر جو میں ان باتوں کو نہیں مانتا اس پر ہزار لانت یہ اتنا خبتی آدمی تھا کہ یہ لکھ اتنا لکھ دیتا کہ اس پر ہزار لانت اس پر اکتفا نہیں کیا ہند سے بھی لکھے نمبر بھی ڈالے نمبر ایک لانت نمبر ایک لانت نمبر دو لانت نمبر تین لکھتے لکھتے ہزار دفعہ لانت کا لفظ لکھا ہزار اس کے اوپر ایک سے لے کر ہزار تک ہند سے ڈالے پانچ صفحے اپنی کتاب کے صرف لانت لانت لانت لکھنے پر صرف کر دیے ہمارے بزرگ تھے مولانا قاضی احسان احمد وہ فرماتے تھے کہ یہ کاجنی کا درود ہزارہ ہے اللہ یہ لانت لانت کی جو گردان چل رہی ہے اگر خرچ اتنا ہے تو آمد کتنی ہوگی میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں آپ دوست سوچیں گے کہ یہ جو مرزا قادیانی کتابیں لکھتا تھا شاید وہ بڑا کوئی عالم دین ہوگا چلے میں آپ کے اس نقطے کو بھی حل کیے دیتا ہوں ایک کتاب حضرت امام احمد ابن حنبل کی جس کا نام مسند احمد ابن حنبل ہے اس کی اب تخریج ہو کر آئی ہے پچاس جلسو سے زیادہ پر وہ مشتمل ہے ایک کتاب تاریخ دمشق ابن اساکر کی تخریج کے بعد وہ ایک سو بیس جلدوں میں اب باہر آئی ہے آپ حضرات کے مدرسہ کی لائبریری میں غالباً وہ تفسیر بھی موجود ہے جس کی ایک سو بیس جلدیں ہیں کیوں جی ایسے ہے نا میاں اگر کتابیں لکھنے سے کوئی نبی بن سکتا ہے تو میرے خیال میں ستر سے زیادہ کتابیں تو میں نے بھی لکھ دی ہیں یہ <تصفح> کیا ہوا کوئی آدمی کتابیں لکھنے سے اچھا مصنف ہو سکتا ہے اگر اس کی کتابوں میں کچھ میٹر ہو اچھا لکھنے والا ہو سکتا ہے نبی نہیں ہو سکتا <تصفح> نبوت قلمکار کار نہیں ہوا کرتی میرے بھائیوں اور جہاں تک مرز قادیانی کی کتابوں کا حال ہے وہ تو میں سر سید کا قول دہرا چکا کہ مرز قادیانی کی کتابیں اس کے الہامات کی طرح ہیں نہ دین کے کام کے نہ دنیا کے کام کے اب میں آپ دوست اہل علم ہیں میں ایک آپ کے ذوق کے لیے ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے اپنی ایک کتاب میں بحث اٹھائی کہ یہ جو فواہشہ عورتیں ہیں یہ غیر مردوں غیر محرم مردوں کے ساتھ غلط طور پر تعلق قائم کر کے ان سے بوس و کنار کرتی ہیں تو یہ عربی میں ادا کر عربی میں اس کو لکھنا چاہتا ہے کہتا ہے و ب اوس ونا بھ ہنہ اب کوئی بالکل ابتدائی درجے کا صرف نحو پڑھا ہوا دوست بھی جانتا ہے اس بات کو کہ یہ بوسا عربی کا لفظ نہیں لیکن مرزے قادیانی کے ماشاءاللہ اللہ علم کی یہ حالت تھی اور اس کے لکھائی کی رفتار کا یہ عالم تھا پچاس کتابیں لکھنے کا وعدہ کیا چار کتابیں لکھیں عرصہ تک لوگوں کو کتابوں پیسے لے لیے پچاس جلدوں کے کتابیں دی چار چھیالیس کتابوں کے پیسے اس کے نام پبلک مطالبہ کرتی ہے یہ ڈکار کے بیٹھ گیا کتاب لکھنے کا نام نہیں لیتا اور کتابیں لکھتا رہا یہ کتاب نہ لکھی لوگوں نے جس وقت کہا کہ تم بڑے حرام خور ہو پیسے لیے یہ کیا وعد خلاف ہو تم بڑے جھوٹھے اور مکار ہو تم بڑے ایار ہو طرح طرح کی باتیں ہوئیں تو مرز قادیانی نے براہین احمدیہ کی پانچویں جلد لکھی اور اس جلد میں لکھا کہ میرا پچاس کتابیں لکھنے کا ارادہ تھا لیکن پچاس اور پانچ میں صرف ایک صفر کا فرق ہے صفر کی قیمت کوئی نہیں ہوتی لہٰذا پانچ کتابیں لکھنے سے پچاس کا وعدہ پورا ہو گیا اب میری بات کو سمجھیں اس الو باٹا کا یہ کہنا کہ صفر کوئی قیمت نہیں ہوتی ہند سے لکھنے کی ہند سے لکھنے میں جتنی صفر کی قیمت ہے اتنی تو کسی اور ہند سے کی قیمت نہیں اس صفر کو ایک کے ساتھ لگا دو اسے دس بنا دے گی دس کے ساتھ لگاؤ اسے سو بنا دے گی سو کے ساتھ صفر لگا دو یہ اس کو ہزار بنا دے گی ہزار کے ساتھ صفر لگاؤ یہ اس کو دس ہزار بنا دے گی دس کے ساتھ صفر لگاؤ یہ اس کو ایک لاکھ بنا دے گی لاکھ کے ساتھ صرف صفر بناؤ 10 لاکھ بنا دے گی دس لاکھ کے ساتھ ایک صفر لگاؤ کروڑ بنا دے گی اور مرزا کادیانی کہتا ہے کہ صفر کی قیمت کوئی نہیں ہوتی خیر اب اس کا آسان علاج تو یہ ہے کہ کوئی آدمی جائے کوئی آدمی جائے نہیں ہمارے بزرگوں نے کہا اور لوگوں نے تجربہ بھی کیا کہ ایک صاحب قادی کی دکان پہ گئے اس سے پچاس روپئے لیے ادائیگی کی تاریخ ہوئی فلاں تاریخ کو یہ گئے انہوں نے جا کر اس کو پانچ دیے اس نے کہا جی باقی اس نے کہا جی وہ ایک صفر کی بات ہے وہ لگا لینا اس نے کہا یہ کیا کرتے ہو اس نے کہا یہ کیا ہوتا ہے اس نے کہا میاں تم نے مجھ سے پچاس لیا تھا پینتالیس کھا رہے ہو حرام کو کہیں کہ نکالو اس نے کہا میاں غصے کیوں ہوتے ہو یہ صرف صفر کی بات ہے گھر لگا لینا اس نے کہا کہ پینتالیس نکالو یہ کیا جب غصے میں آ کر اس نے کہا یہ کیا تو اس نے کہا وہ کیا اس نے کہا وہ کیا ہوتا ہے اس نے کہا میاں جو میں کہہ رہا ہوں یہ مرزا قادیانی نے کہا تھا اگر میں جھوٹا ہوں تو مرزا قادیانی بھی جھوٹا ہے اور اگر مرزا سچا تھا اور پینتالیس لینے ہیں تو یہ کہہ دو کہ مرز قادیانی نے وہ جو عبارت لکھی تھی اس کو جھوٹا کہو پیسے لے لو اور اگر عبارت صحیح ہے تو پینتالیس گئے اب قادیانی کے لیے بڑی مشکل پیش آئی مرزے کو سچا کہے تو پینتالیس نہیں ملتے اور اگر پینتالیس لینے آئے تو مرزا ہاتھ سے جاتا ہے اس نے کہا جی وہ جانے اس کا کام جانے مجھے تو پینتالیس دو نا میرے بھائیوں اس طرح کر کے میں آپ دوست اور قادیانیوں نے اس کے لیے دیکھیں قادیانیت کے دجل کو سمجھنے کی کوشش کریں ایک دو گھنٹے میں قادیانیوں کی کے دجل کو واضح کرنا مجھ مسکین کے لیے آپ دوستوں پر ممکن نہیں صرف میں روح شناز کرانا چاہتا ہوں آپ دوست سمجھیں مثلاََ اسی بات سے کہ قادیوں کو کہا گیا کہ مرز قادیانی نے پچاس کتابوں کے پیسے لیے پانچ کتابیں دیں پینتالیس کتابوں کے یہ پیسے کھا گیا تو یہ حرام کھور تھا کادیانی نے اس کا جواب دیا جاگ رہے ہو اس کا اس نے جواب کادیانیوں نے جواب دیا اور جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پر نمازیں فرض کی تھیں پچاس اللہ نے پچاس کو پانچ کر دیا مرزے نے بھی پچاس کو پانچ کر دیا اس نے تو سنت اللہ پر عمل کیا ہے سمجھے بھی ہو اب میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ قادیانیوں کے صرف اسی دجل کو سمجھے تو قادیانیت کی کمینگی آپ دوستوں پر واضح ہو جائے گی کہ ہمیشہ قیاس کرنے کے لیے مکیس اور مکیس علیہ کا ہم برابر ہونا ضروری خالق کے کاموں کو مخلوق کے کاموں پر مخلوق کے کاموں کو خالق کے کاموں پر کیاس کرنا یہ کیا مال فارق ہے اور کیا مال فارق حرام ہوتا ہے اب کیا کیا جائے اس امر کا نمبر ایک یہ جواب ہوا دوسرا یہ کہ اللہ پاک پروردگار عالم نے نمازیں لینی تھیں امت نے نمازیں دینی تھیں لینے والے کو تو حق پہنچتا ہے کہ کہہ دے چلو میں نے تمہیں معاف کیا دینے والے کو بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ کہہ دے کہ چلو میں نے معاف کیا کہ میں اب پچاس کی بجائے پانچ دوں گا دینے والے کو بھی حق پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ نے نمازیں پھر اللہ پاک تیسرا جواب یہ کہ اللہ پاک پروردگار عالم نے فرمایا کہ آپ کی امت نمازیں پڑھے پانچ ثواب پچاس کا دوں گا اللہ فرماتے ہیں پانچ دو پچاس لو مرزا کہتا ہے پچاس دو اور پانچ لو میں نے تین جواب عرض کیے آج تک کوئی کا دیا نہیں ان نہ ان کو توڑ سکا ہے اور نہ ان, ان جوابات کو توڑ سکے گا میرے اب آباب حضرات توجہ کریں کہ مرزا قادیانی نے اسی اپنی کتاب براہین احمدیہ میں جو اس کی پہلی کتاب تھی قرآن مجید سے استدلال کر کے کہا کہ حضور آخری نبی ہیں حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے اپنی اسی کتاب میں کہا کہ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ جب دوبارہ اس زمین کے اوپر نزول فرمائیں گے دوبارہ تشریف لے آئیں گے تو دین اسلام جمیع آفاق اور اقتار کے اندر پھیل جائے گا اس میں اپنی پہلی آسمانی کتابوں میں پہلی اپنی تصنیف میں قرآن مجید آسمانی قرآن مجید کی آفاقی آیات مبارکہ کے حوالے سے خود مرزا قادیانی تسلیم کرتا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں اور یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن مجید کے نقطۂ نظر سے دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے جس وقت مرزا قادیانی یہ کتاب لکھ رہا تھا اس وقت اپنے آپ کو معمور من اللہ بھی کہتا تھا اپنے آپ کو مجدد بھی کہتا تھا اپنے آپ کے متعلق وہ یہ بھی کہتا تھا کہ میں مجھے ملحم ہوں مجھے الہام ہوتے ہیں الہام الہام الہام معمور من اللہ ہونا مجدد کی شان رکھنا ان تمام تر دعوی کے باوجود مرزا قادیانی اس زمانے میں کہہ رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہیں حضور بھی آخری نبی ہے میرے بھائیوں اب میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جس وقت مرزا قادیانی کی یہ کتاب سامنے آئی اس وقت ہمارے بزرگان دین میں سے علماء لدھیانہ مولانا محمد لدھیانوی مولانا عبد القادر لدھیانوی اور مولانا محمد لدھیانوی ان تین حضرات نے مرز قادیانی کی یہ خود ساختہ الہام پڑھنے کے بعد کہہ دیا کہ یہ مرزا قادیانی ملحد ہے یہ زندگا کی طرف جا رہا ہے اس کے اس کا راستہ نہ روکا گیا تو یہ ارتداد اختیار کر لے گا چنانچہ انہوں نے ابتدا میں اس کے متعلق کہہ دیا کہ یہ ملحد اور زندگی کا ہے یہ مسلمانوں کے زمرے میں شامل نہیں میرے بھائیوں ایک اور بزرگ تھے حضرت مولانا غلام دستگیر صاحب یہ مولانا غلام دستگیر قصور کے تھے انہوں نے مرز قادیانی کے ان الہامات کو پڑھنے کے بعد مرزے قادیانی کو خط لکھا کہ تم مجھے وقت دو میں تمہارے ساتھ دو بدو بیٹھ کر رو برو بزانوں بہذانوں شانہ بہ تمہارے سامنے بیٹھ کر میں مرزے کا تمہارے الہامات پہ تمہارے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں لیکن مرزے قادیانی کو سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہوئی میرے بھائیوں تب انہوں نے مولانا غلام دستگیر نے فتویٰ مرتب کر کے عرب کے علماء کو بھیجا وہاں سے ان لوگوں نے کہا کہ جس آدمی کے یہ دعوی ہیں کہ مجھے یہ اعلام ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ آدمی اہل سنت میں شامل نہیں اور یہ شخص ملحد اور زندی ہے اس سے بچنا امت کے ذمہ لازمی مولانا غلام دستگیر صاحب جس زمانے میں مرز قادیانی کے متعلق فتوی منگوا رہے تھے یہ وہ دور مولانا عبداللہ لدھیانوی مولانا غلام دستگیر اور لدھیانے کے علماء مرزے قادیانی کے مقابلے میں خم ٹھوک کر میدان میں آ گئے تھے اس زمانے میں اہل حدیث مکتب فکر کے عالم دین مولانا محمد حسین بٹالوی وہ مرزِ قادیانی کی صفائی کے وکیل کا کردار ادا کر رہے تھے اور مرز قادیانی کے ان تمام تر خود ساختہ الہامات کو وہ تعویل کے چکر میں گول کر کے نکال دینا چاہتے تھے کہ کسی طرح پاس ہو جائے اور اس زمانے میں انہوں نے براہین احمدیہ پر ایک تقریز بھی لکھی اور وہ تقریز آج کل آج تک وہ تقریز وہ بالکل گلے کے اندر اٹکی ہوئی ہے کہ اس میں بہت ساری اس نے مرز قادیانی کی تائید اور حمایت بھی کی لیکن اس کریم کے کرم کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں ادھر علماء کرام کھڑے ہوئے مرزا کادیانی لدھیانے میں آیا تو علماء نے لدھیانے کے اندر اسے مناظرے کا چیلنج دیا ادھر کریم نے کرم کیا کہ مولانا غلام دستگیر کا وہاں سے فیصلہ وہ فتوی آ گئے فتوی آنے کے بعد ان حضرات کی کمال دیانت دیکھیں کہ انہوں نے فتوی کو شائع نہیں کیا اس زمانے کے جو رئیس نامی گرامی تھے ان کو انہوں نے کہا کہ آپ مرزا قادیانی کے ساتھ رابطہ قائم کریں میرے پاس فتوی بھی آگئے ہیں میری اپنی رائے بھی آئے کہ مرزا قادیانی کہر کے راستے پر چل نکلا ہے یہ میرے ساتھ بیٹھ کر مناظرہ کر لے اگر توبہ کرتا ہے تو میں فتویٰ شائع نہیں کرتا اور اگر مرزا قادیانی توبہ نہیں کرتا تو پھر میں مجبور ہوں گا کہ ان تمام تر فتوہ جات کو چھاپ دوں ادھر اللہ نے کرم کا معاملہ کیا کہ محمد حسین بٹالوی پر بھی حقیقت منکشف ہو گئی اس نے بھی اعلان کر دیا کہ مرزا کادینی کافر ہے اب وہی جو اس کے حامی تھے وہ بھی اس کے مخالف قرار پائے اس کی تفصیلات ہیں میں ان تفصیلات میں نہیں جا رہا مجھے اور آگے بہت سارا سفر کرنا ہے میرے بھائیوں اس زمانے میں جب کہ مرزے قادیانی نے ابھی تک جوٹھی نبوت کا جو نہیں کیا تھا جھوٹے موٹے اور دعوی کر رہا تھا ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا سراہت کے ساتھ اس زمانے میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی یہاں سے تشریف لے گئے حجاز مقدس حضرت حاجی مولانا پیر میں رلی شاہ صاحب یہاں سے سفر کر کے حجاز مقدس گئے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ حجاز مقدس میں پہلے تشریف فرماتے حضرت حاجی امداد اللہ کی ان سے ملاقات ہوئی مولانا پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی کو حضرت حاجی صاحب نے پہلی مجلس میں بیعت بھی کیا خلافت بھی دی اب آپ دوست سمجھیں یہ یار لوگوں نے اپنی گفتگو کی وجہ سے یہ بہت سارا خلیج حائل کر دی ورنہ یہ حضرت حاجی حضرت مولانا پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی یہ دونوں ایک استاد کے شاگرد ہیں اور ان کے شا... وہ یہ شاگرد ہیں حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری کے مولانا احمد علی محد سہارنپوری وہ ہیں جو مظاہرالعلوم کے بانی مبانی بھی رہے اب میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں اور وہ آگے چل کر ان کا سلسلہ پہنچتا ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے ساتھ میرے بھائیوں آواز حضرات توجہ کریں حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی حضرت حاجی حضرت مولانا محمد قاسم نہلوتوی یہ دونوں بھی خلیفہ ہیں حضرت حاجی امداد اللہ کے اور پیر میر علی شاہ صاحب گورڈوی بھی خلیفہ ہیں حضرت حاجی امداد اللہ کے ایک اور ہمارے پنجاب کے اندر لڑی نکلتی ہے یہ جو توسہ والے حضرات ہیں میری مراد حضرت خواجہ میری مراد حضرت خواجہ سلیمان توسوی حضرت خواجہ سلیمان تونسوی سے بیعت تھے یہ آپ کے سیال شریف والے سیال شریف سے بیعت تھے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمہ اللہ اب میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ پیر مہر علی شاہ صاحب کا ایک سلسلہ وہ ہے اور ایک سلسلہ یہ ہے اور رب کریم کی شان بے نیازی آپ حضرات میرے متعلق چاہیں جو رائے قائم کریں لیکن یہ حقیقت ہے کہ میرے نزدیک جس آدمی نے ساری زندگی میں مرز قادیانی کے خلاف ایک قدم بھی اٹھایا ہے میں آج بھی اسے امت کا محسن سمجھتا ہوں میری یہ رائے ہے رائے غلط ہو سکتی ہے اختلاف کرنا آپ دوستوں کا حق ہے میں دیکھتا ہوں کہ وقت آیا تو یہی اپنا توسہ والے یہی سیال شریف والے اور میں دیکھتا ہوں کہ خود حضرت حاجی حضرت پیر مہرلی شاہ صاحب زندگی بھر مرز قادیانی کے مقابلے میں سینہ تان کے بہادروں کی طرح کھڑے رہے میرے بھائیو اب میں عرض کرتا ہوں حضرت حاجی امداد اللہ نے مولانا پیر محر علی شاہ صاحب گولڈوی کی بیعت کی اور بیعت کرنے کے بعد خلافت دی اور ساتھ میں فرمایا کہ حاجی صاحب نے پیر محر علی کو کہ آپ تشریف لے جائیں ہند میں وہاں پر ایک فطرہ اٹھنے والا ہے حق تعلی شان ہو آپ سے اس فتنہ کے خلاف کام لیں گے اگر کام لیں گے اللہ آپ کو اجر دیں گے خالی آپ بیٹھے بھی رہے تو آپ کا بیٹھے رہنا بھی فائدے سے خالی نہیں ہوگا حضرت حاجی صاحب کہتے ہیں میں واپس آیا آ کر میری توجہ نہ گئی کہ فتنے سے مراد کیا ہے حتیٰ کہ مرز قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو خواب میں مجھے رحمت عالم کی زیارت ہوئی اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میر علی شاہ مرزا قادیان بہ مکراز الہاد احادیث سے مر پارا پارا میں کرد باتو خاموش نشستہ ہی حضرت کہتے ہیں کہ مجھے رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ میر علی شاہ مرزا قادیانی بے دینی کی کینچی لے کر میرے دین کے ٹکڑے کر رہا ہے اور تم خاموش بیٹھے ہو میرے بھائیوں تب امت مسلمہ نے اس کے خلاف جد و جہد کی میرے بھائیوں جماعتی حیثیت میں آگے چل کر یہ اعزاز حاصل ہوا حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری کو حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری نے مولانا محمد یوسف نوری مولانا بدر عالم بیٹھی مولانا محمد ادریس کاندھلوی مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری مولانا مفتی محمد شفیع حضرت مولانا مرتضی حسن چاند پوری جیسے عظیم مناظر وہ علامہ شبیر احمد عثمانی اور مولانا صلاح اللہ امرت سری ان حضرات کو انہوں نے میدان کے اندر اتارا اور ایک تازہ دم فوج کے یہ جرنیل مرز قادیانی کے مقابلے میں آئے تو مرز قادیانی کو ان سے جان چھڑانا مشکل ہو گئی اس کی تفصیلات ہیں اور ان تفصیلات کو بیان کرنا اس مختصر وقت میں مجھ مسکین کے لیے ممکن نہیں میرے بھائیو اجتماعی تو انفرادی طور پر فتوے آتے رہے مولانا وہ غلام دستگیر نے بھی فتویٰ جاری کیا میں دیکھتا ہوں مولانا نذیر حسین دہلوی مولانا محمد حسین بٹالوی نے بھی فتویٰ لیا اور میں دیکھتا ہوں پھر ایک وقت آیا کہ آپ حضرات کے دار العوم دیوبند سے ایک فتویٰ حضرت مولانا سہول خان صاحب نے مرتب کیا اور وہ اتنا جامع فتویٰ ہے کہ آج ایک صدی سے زیادہ عرصہ بیت گیا اس میں ایک جملے کا اضافہ کرنا یا ایک کلمے کی کمی کرنی اب بھی ممکن نہیں وہ اتنا جامع فتویٰ ہے چھ سو کے قریب آپ حضرات کے اس برے صغیر کے خطہ کے تمام اکابر علماء بھلے توجہ کریں حضرت گنگوہی حضرت شیخ الہند مولانا خلیل احمد پوری حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری حضرت مولانا اشرف علی تھانوی مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری مولانا پیر میر علی شاہ گولڈوی وہ رامپور کے علماء کرام وہ کانپور کے حضرات علماء کرام وہ دیکھیں بمبئی اور دہلی کے حضرات علماء کرام وہ دیکھیں مولانا ثناء اللہ مولانا نذیر حسین وہ دیکھیں مولانا محمد حسین بٹالوی اس زمانے میں شیوں کے معروف رانما تھے ان کا نام علی الحیری تھا علی الحیری اس زمانے میں یہ حضرات علماء کرام نے دیوبندی بریلوی شیعہ سنی کی تمیز کے بغیر تمام تر مکات بے فکر جو آپ حضرات کے برے صغیر میں پائے جاتے تھے چھ سو علمائے کرام نے یہ فتویٰ جاری کیا کم از کم آج کی زبان میں میں یہ کہتا ہوں کہ آج اس فتوے پر برے صغیر کے علماء کرام کا اجماع منعقد ہوا اس بات پر کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں میرے بھائیو اس کے بعد پھر عدالتی سطح پر جد و جہد شروع ہوئی بہاول پر کی بات نہیں کر رہا میں بھاگل کی بات کر رہا ہوں وہاں پر ایک کیس چلا ماری شش کے اندر ایک کیس چلا ڈیرا غازی خان کے اندر ایک کیس چلا بہاول پر کے اندر ایک کیس چلا اس میں حضرت مولانا مفتی کفایات اللہ حضرت مولانا ابوالوفا شاہ جہان پوری حضرت مولانا مفتی محمد شفیع خود مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری اور پتہ نہیں امت کے قوم مولانا محمد حسین کو لار پوری پتا نہیں امت کے کون کون سے حضرات اس کے اندر شریک ہوئے آپ حضرات جہاں بیٹھے ہیں یہ اس کو ظلہ لگتا ہے سرگودا کا اسی سرگودے کے ضلع میں ایک قصبہ ہے اس کا نام ہے بھیرہ یہ مرز قادیانی کا نام نہاد جو پہلا خلیفہ تھا نور الدین وہ بھی بھیرے کا رہنے والا تھا برادران عزیز اسی بیرا میں ایک بزرگ عالم دین تھے حضرت مولانا ظہور احمد بگوی میرے استاد حضرت مولانا لال حسین اختر اور مولانا ظہور احمد بگوی مولانا عبد الرحمٰن میانوی مولانا مفتی محمد شفیع صاحب سرگودا کے جو شاگرد تھے مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری کے اور ایک اور بزرگ تھے اب ان کا نام مجھے بھول رہا ہے وہ خوشاب کے تھے میں نے ان کی زیارت بھی کی ہے یہ چار قادیانیوں نے پانچ چھ اپنے مبلغین کی ایک ٹیم بھیجی کہ اس خطے کا تم سروے کر کے قادیانیوں کے مرز قادیانی کے متعلق جل سے کرو ماحول پیدا کرو علماء کو چیلنج دو تمہارے مقابلے میں کوئی نہ آئے تو اپنی فتح کے شادمانے بجاؤ مولانا ظہور احمد بگوی کو پتہ چلا انہوں نے علماء کرام کی ایک ٹیم تیار کی جہاں قادیانی وہاں یہ پہنچ جاتے اب قادیانیوں نے آج مثلاً سفر کرنا ہے ان کو پتہ نہیں کہ کل یہ کہاں جائیں گے چنانچہ پہلے قادیانی اسٹیشن سے ٹکٹ لیتے یہ حضرات اسٹیشن پر چلے جاتے اور اسٹیشن ماسٹر کو کہتے کہ وہ سامنے جو کھڑے ہیں جہاں کا ٹکٹ انہوں نے لیا ہے وہاں کا ٹکٹ ہمیں بھی دے دو اس اس جذبے کے تحت اس جذبے کے تحت مقابلہ کیا قادیانیوں نے دو تین جگہ وہ سمجھتے علماء کرام کی ایک ٹیم آفت بن کر ان کے پیچھے پیچھے ان کو جان چھڑانی مشکل ہو گئی وہ جہاں سٹیج لگاتے یہ مقابلے میں لگا لیتے وہ ایک کہتے یہ دس سناتے ان کو چیلنج کرنے تو در کنار جان چھڑانی بھی مشکل ہو گئی قادیانیوں نے پھر چکر کیا کہ ان کو کہا کہ ہم نے مثلاً ٹکٹ لیا بھلوال کا اور اتر گئے کوٹ مومن انہوں نے بھی بھلوال کا ٹکٹ لے لیا اب یہ بھلوال جا رہے ہیں وہ کوٹ مومن اتر گئے یہ پھر بھلوال سے واپس آتے اس اسٹیشن پر آ کر کوٹ مومن سے پوچھتے کہ قادیاینی کے گھر گئے انہوں نے کہا فلاں گاؤں میں وہاں کے مسلمان پریشان کہ قادیا نے جلسہ قائم کر لیا اب ہمارے پاس ٹیم کوئی نہیں ہم ان کا جواب دیں تو کیا وہ پریشان ادھر دیکھا کہ علماء کی بغیر کسی دعوت کے جماعت آ رہی ہے میرے بھائیوں ایسے بھی ہوا کہ قادیانیوں نے مناظرے کے چیلنج کیے خود خشاب میں وہ ایک جگہ ہے کچا مجوکا وہاں پر خوشاب میں سرگودا میں جہاں قادینوں نے مناظر کے چیلنج کیے یہ حضرات مناظرے میں آئے اس زمانے میں مناظرے کی کتابیں لکھی گئیں آپ دوستوں کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ الحمدللہ اس ڈیڑھ سو سالہ دور میں قادینت کے خلاف جو اہم ترین کتاب کے لکھے گئے اور زندگی میں ایک بار شائع ہوئے اور پھر شائع نہیں ہوئے میں مسکین کو اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ ایک ایک رسالہ ایک ایک ورک کا جمع کر کے چھپن جلدوں پر مشتمل احتساب قادی تہ ہم نے مرتب کر دی اور ابھی تک یہ کام باقی ہے اور کام بھی میرے بھائیوں ایک کتاب کی تلاش کے لیے اکتیس سال تک مجھے محنت کرنی پڑی اکتیس سال آج اکتیس سال کا بچہ ہو پیدا ہونے کے بعد اکتیس سال میں جوان ہو کے شادی کر کے باپ بن جاتا ہے اور میں اتنا عرصہ ایک ایک کتاب کی تلاش میں رہا ابھی آج سے دو تین ہفتے پہلے ایک مرزے قادی نے وہ قصیدہ لکھا تھا اس کے قصیدے کے جواب میں ہمارے علماء نے جو قصائد لکھے وہ پانچ سات میرے پاس جمع تھے میں ایک جلد میں شائع کرنا چاہتا تھا ایک قصیدہ مولانا قاضی زفر الدین نے لکھا وہ قصیدہ مل نہیں رہا تھا کہ وہ کتابی شکل میں شائع نہیں ہوا اخبار کے اندر ہوا اخبار وہ پورا نہیں ہو رہا تھا اکتیس سال تک آپ کے جھنڈیر سے لے کر مدراس تک بنارس تک ساری لائبریریاں چھان ماری دیوبند والوں کو لکھنؤ والوں کو ندوہ والوں کو مغیر والوں کو پتہ نہیں کہاں کہاں وہ اس کے لیے کوشش کی آج سے پندرہ دن پہلے وہ کتاب ملی وہ قصیدہ پورا ملا اب اس کا ترجمہ کرنے کے لیے ایک دوست کی ڈیوٹی لگائی اب انشاءاللہ اللہ اللہ رب العزت کو منظور ہے تو مرنے سے پہلے مرزے قادیانی کے قصیدے کے جواب میں امت نے جتنے قصائد لکھے تھے ان پر مشتمل ایک یا جو دو جلدے لکھ کے وہ بھی قادیانیوں کے بوتھے پہ مار جائیں گے کہ یہ جواب ہے تمہارے اس چیلنج کا میرے بھائیوں میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضرات علماء کرام نے فتوے کے ذریعے مناظرے کے ذریعے عدالت کے ذریعے قادیانیت کا تعاقب کیا آج میں الا وجہ البصیرت ڈنکے کی چوٹ پر سینہ تان کے آپ دوستوں کے سامنے اپنے قادیانی دشمن کو ڈنکے کی چوٹ پہ یہ پیغام دے سکتا ہوں کہ رب محمد کی قسم کوئی ایک ایسا میدان نہیں جہاں قادیانیوں نے امت کو پکارا ہو اور امت نے قادیانیوں کے چیلنج کو قبول نہ کیا ہو ایک میدان ایسا نہیں اور پھر سنیں جس جہاں پر قادیانیوں نے امت کو جہاں پکارا امت وہاں پر گئی جہاں امت گئی وہاں قادیانی ذلیل ہوئے اللہ نے امت کو کامیاب کیا ایک میدان ایسا نہیں بھائیو جاگ رہے ہو ایک میدان ایسا نہیں نہ تحریر کا نہ تقریر کا نہ مناظرے کا نہ تبلیغ کا نہ چیلنج کا نہ تحریک کا نہ مومنٹ کا نہ عدالت کا نہ فتوے کا نہ مقامی عدالتوں کا نہ سپریم کورٹ کا نہ ممبر و محراب کا نہ نیشنل اسمبلی کا ایک مرحلہ بھی ایسا نہیں کہ جہاں قادیانیوں کا اور امت کا مقابلہ ہوا ہو اور امت شکست دو چار ہی ہو ایک بھی میدان ایسا نہیں میں علا و بصیرت کہتا ہوں رب محمد کی قسم اس مسئلے کے لیے اگر تم ایک قدم آگے بڑھو گے رب کی رحمت دس قدم آگے بڑھ کے آپ کا استقبال کرے گی میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں پھر ایک وقت آیا کہ آپ حضرات کا پاکستان بنا مرزا قادیانی سن آٹھ میں مرا پاکستان بنا مرزا قادیانی کے مرنے کے چالیس سال بعد اب آپ دوست توجہ کریں مرز قادیانی کی عادت تھی کہ الٹے پلٹے دعوے کیا کرتا تھا اتنے الٹے پلٹے دعوے کبھی کہتا ہے میں مسیح ہوں کبھی کہتا ہے میں مہدی ہوں اور کبھی کہتا ہے کبھی کہتا ہے کہ میں کرشن ہوں کبھی کہتا ہے میں جائے سنگھ بہادر ہوں کبھی کہتا ہے میں رودر گوپال ہوں کبھی کہتا ہے میں خدا ہوں کبھی کہتا ہے میں خدا, ہوں, ہے میں خدا کی بیوی ہوں مجھے شرم آتی ہے مرزے قادیانی کی ان کفریہ عبارتوں کو پیش کرنے کی میرے بھائیوں اس وقت میں آپ کو تاریخ کے اس مرحلے سے گزارنا چاہتا ہوں کہ قادیت کے خد و خال آپ کے سامنے آ جائے مرزا قادی ایک ہمارے ایک ہمارے بزرگ تھے وہ جویت علماء اسلام کے ساتھ وابستہ حضرت مولانا شمس القوخوانی حضرت مولانا محمد شریف کشمیری رحم اللہ کے وہ شاگرد تھے بڑے منطقی اور فلسفی عالم دین تھے ان کا نام تھا سندھ کے رہنے والے تھے ان کا نام تھا سائیں مولانا عبدالغفور قاسمی بڑے بزلہ سنج آدمی بہت ہی پتے کی باتیں خوش طبی میں کہہ جاتے تھے وہ ایک دن لگے کہنے کہ مرزِ قادیانی کی عادت تھی کہ جس آدمی کی جس منصب کو خالی دیکھتا وہ اس کے اوپر بیٹھ جاتا سمجھے ہو کہ مرزا قادیانی جو فارغ دیکھتا اس پر بیٹھ جاتا اور میرے خیال میں اور میرے خیال دکھیں سنیں جس طرح رحمت عالم کی عظمت بیان کرنا دین ہے اسی طرح حضور کے دشمن کو ذلیل کرنا یہ بھی دین ہے آپ <تصفح> دوست کم از کم میری اس عمر کا اور منصب کا اندازہ فرمائیں میں اس سطح پر آ کر قادیانیت کا کیس آپ کو اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس بد نصیب مرز قادیانی نے براہ راست پیغمبر اسلام کی احانت کی مثلا کہتا ہے کہ حضور علیہ السلاۃ وسلام کے معجزات تین ہزار تھے اور کہتا ہے میرے معجزات دس لاکھ سے بھی زیادہ ہیں کہتا ہے حضور کے زمانے میں دین اسلام کی کیفیت پہلی رات کے چاند کی تھی میرے زمانے میں دین اسلام کی کیفیت وہ بدر تام کی ہے اور چودھویں رات کے چاند کی طرح اور پھر قادیان کا قذاب یہ کہتا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ سے بھی افضل ہوں <سلام> اب آپ دو سمجھیں کہ یہ کیا توقع ہے آپ دوستوں کی کہ قادیان کا قذاب برائے راست پیغمبر اسلام کی احانت کرے میں اس کی رعایت کروں کو یہ نہیں ہو سکتا جس طرح رحمت عالم کی ذات اقدس کے ساتھ محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے اسی طرح حضور کے دشمن کے ساتھ بخز رکھنا یہ بھی ایمان کی نشانی ہے میرے بھائیوں اب توجہ کریں کہ قادیان کے اس قذاب نے بہت سارے الٹے پلٹے دعوے کیے لیکن یہ اپنے انجام کو پہنچا کہ قے اور دست کرتے ہوئے اس کی موت واقع ہوئی اور پھر مرنے کے بعد مرزے قادیانی کا نام نہاد پہلا خلیفہ بنایا گیا نور الدین کو اس کے بعد ان کا دوسرا خلیفہ ہوا مرزا محمود اس کے بعد ان کا تیسرا خلیفہ مرزا ناصر چوتھا مرزا طاہر آج کل پانچواں ان کا سوار ہے اس کا نام ہے مرزا مسرور لیکن آپ دوست توجہ کریں کہ اب قادیانیوں کے دو گروپ ہیں ایک کا نام ہے لاہوری اور ایک کو کہتے ہیں قادیانی مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری سے کسی نے پوچھا کہ حضرت لاہوریوں میں اور قادیانیوں میں فرق کیا ہے مولانا عطا اللہ شاہ بخاری نے فی فرمایا کہ خنزیر خنزیر ہوتا ہے چاہے کالے رنگ کا ہو یا گورے رنگ کا ہو اس نے تمام تر قادیانی یہ کہتے ہیں وہ لاہوری ہوں یا قادیانی ان کا عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی اپنے دعوی میں سچا تھا تو مرزا قادیانی کے دیگر دعوی کے علاوہ ایک اس کا دعوی یہ تھا کہ میں نبی ہوں مثلاََ اس نے کہا کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا مثلاََ اس نے یہ کہا کہ سچا کہ میرا دعوی ہے کہ میں نبی اور رسول ہوں مثلاً اس نے کہا کہ خداوند کریم نے قرآن مجید میں میرے متعلق کہا محمد الرسول اللہ اس آیت میں اللہ نے مجھے کہا ہے کہ مرزا قادیانی محمد بھی تو ہے رسول اللہ بھی تو ہے اب آپ دوست سمجھیں کہ مرزا قادیانی کا صرف مہدی مسیح ہونے کا دعویٰ نہیں مجدد ہونے کا دعویٰ نہیں نبوت اور رسالت کا دعویٰ نہیں محمد عربی ہونے کا دعویٰ ہے قادیانیت کسی مذہب اور عقیدے کا نام نہیں قادیانیت نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا قادی ایک ایسے کافر ہیں جس کے اوپر جن کے کفر پر پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے امت میں ایک گروہ بھی ایسا نہیں جو قادنی کو کافر نہ سمجھتا ہو اب میں صرف امت اجابت کی بات نہیں کر رہا دعوت کی بھی بات کر رہا ہوں خود مسیحی دوست بھی قادیا کو مسلمانوں کا حصہ نہیں سمجھتے یہ امت کی اس جد و جہد کا نتیجہ ہے کہ امت نے صبح و شام دن رات گرمی سردی ادھیرا روشنی کی تمیز کیے بغیر اخلاص کے ساتھ اپنی جد و جہد کو جاری رکھا اور حق تعالی نے انہیں ہر میدان میں کامیابی اور کامرانی سے سرفراز کیا میرے بھائیوں اب آپ دوست اس بات کو سمجھیں ایک ہے مومن اندر بھی مومن باہر بھی زبان پہ یہ مسلمان ایک آدمی وہ ہے جو زبان پہ اسلام اندر کفر اس سینے میں کفر اس کو کہتے ہیں مناف منافق ایک آدمی وہ ہے جو پہلے مسلمان تھا بعد میں اس نے ارتداد اختیار کر لیا اس کو کہتے ہیں مرتد میرے بھائیو مرتد کے احکام یہ ہیں کہ مرتد خود تو اس قابل نہیں لیکن اس کے ساتھ امت کسی قسم کا کوئی تعلق قائم رکھے البتہ مرتد کی آگے چل کر اولاد اس حکم میں ہوتی ہے وہ عام کافروں کے حکم میں آ جاتی ہے ان کے ساتھ کاروبار کی اجازت ہوتی ہے یہ آج کل کے جتنے قادیانی ہیں یہ سارے مرتد نہیں بڑی مشکل کے ساتھ اس وقت ایک فیصد بھی قادیانی مرتد نہیں ہوں گی اس لیے کہ یہ نسلی قادیانی ہے اور میں نے ابھی آپ کو کہا کہ مرتد کی اولاد عام کافروں کے حکم میں ہوتی ہے عام کافروں کے ساتھ آپ کو کاروبار کرنے کی بھی اجازت ہے اٹھنے بیٹھنے کی بھی اجازت ہے لیکن قادیانیوں کے ساتھ کاروبار کرنے کی اجازت نہیں آپ کہیں گے کہ ابھی تو کہا کہ مرتد کی اولاد سے عام کافروں کے حکم میں اور خود مانتے ہیں کہ یہ قادیانی سارے مرتد نہیں 99% پرسنٹ نسلی قادیانی ہیں اور پھر خود کہتے ہیں کہ قادیانیوں کا کوئی فرد صحیح ہو یا سکیم مرد ہو یا عورت گورا ہو یا چٹا کسی کے ساتھ کاروبار کی اجازت نہیں تو آخر یہ فرق کیوں اب آپ سمجھیں میرے بھائیوں کفر کے اقسام میں سے مرتد کے علاوہ ایک اور قسم ہے جس کو ملحد اور زندگی کہتے ہیں ملحد اور زندی اس کو کہتے ہیں جو اسلام کی اصطلاحات اس کو تو برقرار رکھے جاگ رہے ہو جی نہیں تم تو بھاگ رہے ہو میاں جاگ رہے ہو جی جی زندید اس کو کہتے ہیں جو اسلام کی اصطلاحات کو برقرار رکھے لیکن اس کے مفہوم معنی اور مراد کو بدل دے اس کو کہتے ہیں زندی جیسے اسلام اس سے مراد قادیانیت رسول اس سے مراد مرزا غلام محمد قادیانی محمد الرسول اللہ اس سے مراد مرزا قادیانی صحابہ مرزا قادیانی کے دیکھنے والے خلیفہ اول نور الدین خلیفہ ثانی مرزا محمود اب مسلمان جو مرز قادیانی کو مانے اب آپ دیکھیں اہل بیت یعنی مرزے کا خاندان اب آپ دیکھیں کہ مسلمان اسلام صحابہ اہل بیت نبی اور رسول محمد الرسول اللہ یہ خالصتا مسلمانوں کی اصطلاحات تھیں قادیانیوں نے ان اصطلاحات کو برقرار رکھا لیکن اس کے مفہوم مانا اور مراد کو بدل دیا اسلام سے مراد قادیانیت مسلمان وہ جو مرز قادیانی کو مانے انہوں نے اسلام کی اصطلاحات صحابہ سے مراد مرز قادیانی کے دیکھنے والے یہ اصطلاحات اسلام کی تھیں ان اصطلاحات کو برقرار رکھا اس کے مفہوم معنی اور مراد کو بدل دیا تمام تر قادیانی جو آج قادیانی ہوا یا پانچ سو نسلوں سے وہ قادیانی چلا رہا ہے یہ تمام تر قادیانی یہی کام کرتے ہیں اس لیے قادیانی زندگی اور ملحد ہیں اور ایک قادیانی کا اس کے اندر استثناء نہیں جس طرح مرتد کے ساتھ کاروبار کی اجازت نہیں فوکہانے زندید اور ملحد کے احکام مرتد سے بھی زیادہ سخت لکھے ہیں بعض حضرات کا ائمہ کا قول یہ ہے کہ مرتد کی تو توبہ قبول ہے زندگی کی توبہ بھی قبول نہیں تین امام کہتے ہیں کہ زندگی کی توبہ قبول نہیں ایک امام کہتے ہیں کہ اگر وہ گرفتاری سے پہلے توبہ کر لے تو قبول گرفتاری کے بعد چاروں اما کا اتفاق کے زندگی کی توبہ قبول نہیں یہ تمام تر قادیانی زندید ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میل ملاقات قادیانیوں کے ساتھ کرنی روا نہیں میرے بھائیوں اب میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ایک وقت تھا کہ آپ کے پاکستان میں قادیانیوں کو کافر کہتے تھے تو کیس بنتے تھے جاگ رہے ہو ایک وقت تھا کہ پاکستان میں قادیانیوں کو کافر کہتے تھے تو کیس بنتے تھے آج اللہ نے اتنا حالات کو بدلا الحمدللہ تو کہہ دو آج اللہ نے حالات کو اتنا بدلا کہ ملک کا صدر اور پرائم منسٹر صدارت اور وزارت کی کرسی پر اس وقت تک نہیں بیٹھ سکتے جب تک کہ اپنے حلف نامہ میں حضور کی ختم نبوت کا اقرار نہ کریں اور مرزے کے کفر کا اعلان نہ کریں ایک وقت تھا کہ ممبر پہ بات کہنی مشکل تھی ایک وقت آیا کہ وہی نعرہ قومی اسمبلی کے اندر لگا وہی سینٹ کے اندر لگا ایک وقت آیا کہ کعبہ کے دیواروں کے سائے میں پوری دنیا کے مسلمانوں کی تنظیمیں جمع ہوئیں اور انہوں نے کادی کے کفر پر پورے عالم اسلام کا اجماع منعقد ہوا آج الحمدللہ پوزیشن یہ ہے کہ روز بروز قادیہ نیت اپنی موت کی طرف جا رہی ہے پچھلے مہینے کی بات ہے مجھے ایک دوست نے فون کر کے بتایا کہ صرف آزاد کشمیر کے ایک گاؤں میں ساٹھ قادیوں نے قادی نیت ترک کر کے اسلام قبول کیا ہے ابھی آپ حضرات کے ملک میں بلدیاتی الیکشن ہونے تھے گورنمنٹ نے ختم نبوت کا حلف نامہ حذف کر دیا حالانکہ کینڈیڈیٹوں میں وہ ضروری تھا ہم نے جد جہد کی مولانا فضل الرحمان کی بات ہوئی شاہباز شریف سے شاہباز شریف کو مولانا نے کہا کہ چالیس سال سے پارلیمنٹ کے فیصلے کی روشنی میں آج تک آٹھ الیکشن ہوئے ہر الیکشن میں یہ حلف نامہ موجود تھا آپ کی گورنمنٹ نے اس کو حض کیا تم نے خلاف قانون کام کیا کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ بغیر ختم نبوت کے حلف نامے کے الیکشن ہو جائے گا ہم نہیں ہونے دیں گے شریف میاں شریف صاحب نے مولانا کو جواب میں کہا کہ مجھے پتہ نہیں جنہوں نے غلطی کی میں انکوائری کر کے ان کو بھی سزا دوں گا اور کل جب کاغذ جمع ہونے شروع ہوں گے تو سعد کا بعد سے لے کر مری تک ایک فارم بھی بغیر ختم نبوت کے حلف نامے کے جمع نہیں ہوگا میرے بھائیوں ایسے ہوا اب آپ دوست کہیں گے ہمارا مطالبہ مان لیا گیا میں کہتا ہوں نہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ چالیس سال کے بعد پھر اس کریم نے کرم کیا کہ ایک بار پھر کفر ہارا ہے اسلام جیتا ہے اب آپ توجہ کریں کہ گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ دس تعلیمی ادارے تین گجرا والے کے دو گجرات کے اور پانچ چناب نگر کے وہ گورنمنٹ کے تعلیمی ادارے قادی کو واپس کریں گے ہم نے اس پر ایک ہفتہ محنت کی مولانا سمیع الحق ملنے کے لیے گئے نواز شریف کو نواز شریف صاحب نے کہا کہ مولانا میری طرف سے اخبارات کو بیان دے دیں ایسے نہیں ہوگا آپ کہیں گے مطالبہ مانا گیا میں کہتا ہوں ایک دفعہ پھر کہر ہارا ہے اسلام جیتا ہے برادران توجہ کریں آج سے دو تین ہفتے پہلے جاگ رہے ہو آج سے دو تین ہفتے پہلے امریکہ نے اعلان کیا ہماری گورنمنٹ کے وفاقی وزیر مذہبی امور کے وزیر وہ یوسف صاحب مان صہرا والے امریکہ میں گئے امریکہ کے سینیٹروں نے کہا کہ ختم نبوت کے متعلق قادیانیوں کے متعلق جو قانون ہے وہ ختم کرو گورنمنٹ نے کہا ختم نہیں ہوگا میں آج امریکہ آپ دوستوں کے توسط سے آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کی خاطر کہتا ہوں کہ یقین رکھیں امریکہ نہیں اس کا باپ بھی مل کے کوشش کرے اس قانون کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے قانون ختم نہیں ہوگا ان آج ہم اس یقین کے ساتھ بیٹھے ہیں جس طرح مجھے یقین ہے کہ آپ دوست میرے سامنے ہیں جس طرح مجھے یقین ہے کہ وہ صوفی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے یہ <سلام> شریف آدمی ہے <سلام> میاں میری آواز آ رہی ہے جی وہ آخری والے دوست جی ن... تیری تو آ رہی ہے میری کیوں نہیں آ رہی دیکھو کتنا توحبہ ج... توحبہ مرزا کی جہالت کے باوجود پادری نے مرزا کو اپنے مشن کے لیے کیوں چنا برادران عزیز مرزا قادیانی ایک دجال اور کذاب تھا ایک یہ اتنا بے غیرت تھا کہ جو انگریز چاہتا اس سے منوا لیتا یہی مرزے کی وہ خوبی تھی جو انگریزوں کو پسند آ گئی شیزان یہ قادیانیوں کی کمپنی ہے اور اس کی جتنا پرافٹ ہوتا ہے وہ قادینت کی تبلیغ پر خرچ ہوتا ہے قادیانی اشیاء کا بھائی کاٹ کرنا مسلمانوں کے ذمہ ہے میرے لیے خصوصی دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو ہم سب کو آخری وقت تک رحمت عالم کی عزت و ناموس کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اگر قادی نت کا مطالعہ کرنا ہو تو اس کے لیے کون سی کتاب موضوع ہے حضرت مولانا حضرت شیخلند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے حضرت مولانا القاسم رفیق دلاوری انہوں نے دو کتابیں لکھی ہیں ایک اہم تلبیس دوسری کتاب کا نام ہے رئیس قادیان وہ بہت مفید کتابیں ہیں ان کو پڑھنا چاہیے ہندوستان میں قادیانیوں کے بارے میں سرکاری موقف کیا ہے سرکاری موقف کا تو مجھے نہیں پتہ البتہ پوری مسلمان برادری ہندوستان کی قادیانیوں کے مقابلے وہ سیسا پلائی دیوار بنی ہوئی ہے مولانا محمد اللہ وسایہ آپ کی عمر مبارک کتنی ہے میں عالم الغیب نہیں ہوں کہ میری عمر کتنی ہے پتہ نہیں ابھی ختم ہو جائے اس اس ویس ویسے آدمی کو کہو اس نے سوال غلط کیا ہے کتنی عمر یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ مجھے کتنا عرصہ زندہ رکھنا ہے مجھے کہتا ہے عمر کتنی ہے اے شریف آدمی اس کا سوال غلط ہے قادیانیوں کے مردوں عورتوں کی ظاہری نشانی کیا ہے جتنا بڑا بے غیرت ہوگا اتنا بڑا قادیانی <تصفح> اچھا جی یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کہ جھوٹے مدعی نبوت سے اس کے دعوی نبوت کی دلیل طلب کرنا کفر ہے تو جو مناظرے ہوتے ہیں ان میں تو فریق کے مخالف سے دلائل طلب کیے جاتے ہیں تو یہ کیسے جائز ہوا میرے بھائیوں من طالب امن علامت یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے الخیرات الحسان کے اندر عبارت ہے کہ ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرے من طالب امن و علامت نبوت فقط کفر یہ امام صاحب کا قول ہے ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ کسی جھوٹے مدعی نبوت سے اس کے دعوے نبوت کی دلیل طلب کرنا اس حوالے سے کہ اگر کوئی اس میں معقولیت ہوئی تو ہم غور کریں گے اس حوالے سے دلیل طلب کرنا تو کفر ہے اس حوالے سے دلیل طلب کرنا کہ اس کی تردید کر کے میں انہیں ذلیل کروں گا اس کی گنجائش ہے اور مناظرہ اسی گھر سے ہوا کرتا ہے استاذ محترم کسی قادیانی کو قتل کرنا جائز ہے اس صوفی کو کہو مجھے اپنی شکل تو دکھائے کیا کرتے ہو کیا کرتے ہو اپنے کام سے کام رکھو کسی آدمی جس کے اوپر ارتداد ثابت ہو جائے اس کو پبلک کو سزا دینے کی اجازت نہیں چور کے متعلق مطلب حکم یہی ہے کہ ہاتھ اس کے کاٹے جائیں لیکن عدالت فیصلہ کرے گی حکومت عمل کرے گی پبلک میں سے کسی آدمی کو اجازت نہیں کہ وہ حدود کے احکامات جاری کرے ویسے جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں جس نے یہ مسئلہ پوچھا یہ اس قابل ہے کہ ہم سارے مل کر کہیں کہ اس نے غلطی کی اللہ اس کو ہدایت نصیب فرمائے یہ کہتے ہیں قادیانی زندگی ہیں تو پھر قادیانی مسلمان کیسے ہوتے ہیں ان کے اسلام کو ہم لوگ قبول کیوں کرتے ہیں برادران عزیز میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ ائمہ کا یہ کہنا کہ اس کی توبہ قبول نہیں یعنی اس کے اوپر حد لاگو ہوگی کا کیس چلے گا عدالت ان کو سزا دے گی عدالت انہیں معذور قرار نہیں دے سکتی سزا دینے میں وہ ان کے احکام ہیں آپ کے ہمارے ملک میں چونکہ شریعت ملک مسلمانوں کا ہے حکمران بھی مسلمان ہیں لیکن شریعت لاگو نہیں اس لیے اب جو قادیانی توبہ کریں ان کی توبہ پر اعتبار کر کے ان کو اپنے قریب کرنا جتنا آپ اپنے قریب کریں گے اتنے قادیانیت کو گزند پہنچے گا ان کو نقصان پہنچے گا مسلمان مضبوط ہوں گے تو اس کی اجازت ہے قادیوں سے علاج ملاج... علاج معالجہ کرانا جائز ہے یا نہیں پانی نہ ملے تو زہر پینا جائز ہے بولتے نہیں, پانی نہ, بولتے نہیں پانی نہ ملے تو زہر پینا جائز ہے اگر مسلمان ڈاکٹر نہ ہو تو قادیئینی ڈاکٹر سے علاج کرانا بھی جائز نہیں اب یہ کیا یہ اور یار خدا کا خوف کرو بڈھا آدمی تم نے اتنی چٹیں پکڑا دیں اے قادیانیت میں لکھا ہے کہ قادیانی کی سزا قتل ہے تو پاکستان میں ارے شریف ہو کیا کرتے ہو تم ایک ہے شریعت کا مسئلہ جب کہتے ہیں کہ مرتد کی سزا یہ ہے تو اس کے اوپر کیس چلے گا عدالت میں گواہ بھگتیں گے عدالت فیصلہ کرے گی گورنمنٹ اس کو سزا دے گی یہ اپنا چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے پبلک ایسا کر سکتی ہے ایک ہے کسی مسئلے کا بیان کرنا ایک ہے کہ صوفی بن کے اس کے اوپر عمل کرنا تم جتنے بہادر ہو مجھے پتہ ہے آرام سے بیٹھو آپ نے پوری تقریر میں مفتی محمود کا نام نہیں لیا بھائی اس میں اس میں اس میں کیا لکھا ہے مانا کہتے ہیں نہیں لیا آپ اس کی وجوہ بیان کریں کہ کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سننے والا چیٹ لکھنے والا پاگل ہے عقل مندو دعویٰ کریں گے آج تک کتنے دعویٰ کر چکے وہ حضرت مولانا محمد ادریس حضرت مولانا حضرت مولانا رفیق دلاوری کی ایک کتاب ہے ام تلبیس اس کے اندر اس کی تفصیلات ہیں اور میں اسٹیٹ کا جواب جواب دے چکا ہوں یہ ایک ایسا سوال ہے کہ میں اس کا جواب دو تو چیٹ لکھنے والے کی کا نکاح فاسد ہو جائے گا میں <laughs> نے मैं, اس اذیت سے اس کو بچانے کے لیے چیٹ سنبھال لی ہے امید ہے کہ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے ایسے اکل مند بھی دنیا کے اندر موجود ہیں ابھی حضرت مولانا نے آپ کے سامنے اعلان کیا ہم کیا ہماری اوقات کیا لیکن قادیانیوں کے ساتھ جتنے اپنا گفتگویں اور مناظرے ہوتے رہے تین سو صفحات پر مشتمل دوستوں نے کتاب مرتب کر دی ہے تین سو صفے کی کتاب وہ ختم نبوت کی جماعت نے شائع کی ہے دوست جانتے ہیں کہ میرا مزاج نہیں کہ میں کتابیں لے کر ان کی فروختگی کے لیے دوستوں سے کہوں اس کام کو میں نئے جائز بھی نہیں سمجھتا یہ دین کا حصہ ہے لیکن بعض مواقع پر اب اس عمر میں کم از کم میرے لیے میں اپنے دل کے ہاتھوں اتنا مجبور ہو جاتا ہوں کہ یہ بھی تبلیغ کا حصہ ہے کتاب بیچنی مقصود نہیں تو وہ میں مناظروں کی کتاب ساتھ لے کر آیا مجلس تحفظ ختم نبوت نے اس کو شائع کیا مجل... میری لکھی ہوئی کتاب ختم نبوت کی جماعت شائع کرے تو اپنے مطالعہ کے لیے اب بھی میں نسخہ خرید کر پڑھتا ہوں میری بات سمجھے ان کے ساتھ میرا کوئی مالی مفاد وابستہ نہیں ایک تو آپ دوستوں کی خیر خواہی کے لیے میں وہ کتاب لے کر آیا اس کا وہ فیصلہ کن مناظرے جتنی میں نے گفتگو کی ہے جتنے حوالے زیر بحثائے ہیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں اور دوسری کتاب ہے وہ ایک ہفتہ حضرت شیخ الہند کے دیس میں پچھلے دنوں ہندوستان کا سفر ہوا سرہند شریف نالوتا گنگور تھانہ بھون کاندھلا دیوبند دہلی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حضرت بختیار کاکی رحمہ اللہ اور پتہ نہیں کن کن کے مزارات پر پچاس سے زیادہ بزرگوں کے حالات اس کے اندر جمع کر دیے ہیں ہر چند کے کتابیں لے کر جانا فروخت کرنا یہ میرے مزاج کے خلاف ہے لیکن کم از کم میری دلی خواہش ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ جو ہماری آنے والی نسل پڑھ لے گی ان اللہ لذیذ اعتدال کا راستہ وہ کبھی ترک نہیں کرے گی اعتدال کے راستے پر قائم رہے گی تو اس جذبے کے تحت میں میں وہ کتاب بھی لے کر آیا آپ دوست ہلڑ بازی نہیں کریں گے ایک کتاب دو سو صفحے کی ہے اور ایک کتاب تین سو صفحے کی اور وہ کتابیں بھی اپنا جو ہے وہ مجلس کی ہیں میری ذاتی نہیں ان کی قیمت سو سو روپیہ ہے تو آپ دوست رش نہیں کریں گے بہت احترام کے ساتھ رش کیا تو حضرت گمن صاحب ماریں گے آپ کو بھی مجھے بھی میری پٹوائی نہ کرانا اس عمر میں زیادہ شور شرابہ بھی نہ ہو کتابیں بھی ضرور لے لینا تو مرزا قادیانی اس کائنات میں اس زمانے میں حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن تھا ان سے بچنا حضور کی امت کو بچانا آپ کے میرے فرائض میں شامل ہے پوری گفتگو کے دوران کوئی ایسی بات جو مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی اور میں نے کہہ دی ایسی بات جو کہنی چاہیے تھی اور نہیں کہہ سکا آپ کے سامنے اپنے رب سے بھی معافی مانگتا ہوں آپ دوستوں سے بھی آپ کے اس ادارہ میں آ کر حاضر ہو کر بیان کرنے میں میں اس طرح خوشی محسوس کرتا ہوں کہ جس طرح میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے سامنے اپنے گھر میں بیٹھا گفتگو کر رہا ہوں یہ میری صرف زبانی بات نہیں یہ میرے دل کے جذبات ہے اور اس پر میں اپنے رب کو گواہ بناتا ہوں بخر دعوانا الحمد رب العلم